ثم أفيدوا من حيث أفاض النار واستغفروا الله إن الله غفور وحيد سعدا طلّہ ہر قسم دی حمد و تنا تعریف تنجید تقدیس عثمالک الملک رب العزت وقدہ شریف نائق ہے کہ جو سارے نل ہر معاملے اندر آسانی کا ارادہ رکھتا ہے سانو تنگ نہیں کرنا چاہتا یرید اللہ ہو بے ولا یرید ہو بے بڑا واضح فرمان موجود ہے پرانے مجید اندر کہ اللہ تل آسانی کا ارادہ رکھد ہے جلا شام ہوا ولا یری دو بیک مل اسرا تے مشکل اندر کسی تنگی اندر نہیں پانا چاہتا رب جب ہویا ہی رحمان اور رحیم تو پھر اپنے بندیا تنگ پہ نہیں نہ کرنا چاہتے ہیں. تنگ اسی کرتو تنال خود ہونے وناس خود منہ نہ والا کن کام خوشا ہو گیا اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا اے سے کبھی ظلم نہیں کیتا لوگ اپنی جانوں سے خود ظلم کرتے آزاد اللہ, اللہ نو تو انو عذاب دے کے کی حاصل ہونا ہے تھنوں سزا دے کے اللہ نے کی لینا ہے ان شکر تم و آمن تم بشرتے کہ تسی شکر گزار بندے بن جاؤ اور ایماندار بندے بن جاؤ کسی سزا دے کے انسان تے خوش ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ایک کمزوری ہے انسانی کسے بندے نو جہنم اندر جلا کے اللہ نو کوئی خوشی نہیں وہ قانونی عدل ہے جہاں مطابق کسی مجرم نے سزا پوچھنی ورنہ اللہ سزا دے کے کوئی تسکین نہیں ہوں کوئی خوشی نہیں ہوں کچھ حاصل نہیں سڈے دن نے کم وہ لگائے نے جنہ کی سانوں ہمت طاقت اور توفیق دے دی ہے کسی انسان کی طاقت اور ہمت تو زیادہ اللہ وہ کدی بھی کوئی توقع نہیں رکھ لا یکلف اللہ نفسا نفسن الاس ہر جان جانوں دی طاقت کے مطابق ہی اللہ تکلیف دے محنت اور مشقت اندر پا دے طاقت تو زیادہ کدی کسی سے بوجھ نہیں رکھا ہے سارا سبق سے رہا سر حج یہ ایک بڑا محنت طلب کام ہے یہ مشقت موجود ہے لیکن یہ ایمان اور یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ نے پہلے بندے کو طاقت دیتی ہے پھر حج بنتی یہ کہنا کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے اسلام کے عمل کرنا بڑا اور یہ کل میں کفت ہے ابھی بغیر سوچے سمجھے یہ بات کہہ دیں اللہ فرمان کہ میں تھے آسانی کا ارادہ رکھنا اور اسی کہیے کہ اللہ مصیبت اندر پانا چاہتا ہے تو پھر سچا کون ہو ہوا اللہ یا اچھی یقینی بات ہے کہ اللہ ہی سچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا دین و دین بڑا آسان ہے بڑا سبق میدانِ عرفات تو واپسی تک پہنچ چکا ہے کہ نو ذل اللہ دے خوش قسمت اور خوش نصیب بن گئے وقوف عرفات تو بعد عرفات اندر قیام کرنے جو کہ حج کا سب تو بڑا اور اہم رکن ہے باقی ارکان چ کوئی رہ جائے کہ وہ علاج اور مداوع ہو سکتا ہے لیکن اگر کوئی میدان عرفات اندر نہیں پہنچ سکیا نو ذلحجہ دے غروب آفتاب تو پہلے پہلے اس میدان اندر حاضری نہیں ہوئی او حج رہ گیا او او آئندہ سال یا جدو اللہ تو حج کرے میں سورج دے غروب ہون تک میدان عرفات اندر قیام فرمایا وقوف فرمایا محمد اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. اور مسلسل دعاواں مصروف میں سب تو اہم دعا فرمایا میری اور میرے تو پہلے اون والے انبیاء کرام رام لیجیے ہے علیہ السلام لا الا اللہ وحدہ لا شری کلا اشحد اللہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ, الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأشهدُ أنَّ محمدًا ایک ہے اے دعا کثرت پڑھی جائے اور اے بے تو دعاواں پرانے پاک دیا حدیث پاک دیا جہاں جی یاد ہوں اگر عربی متن یاد نہیں تھی اپنی زبان اندر دعا اللہ کو میدان عرفات بھی اہمیت بیان کرتے ہوئے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن نے اپنے بندے اللہ نو جلحہ جہنم تو آزاد کرتے نے پورا سال این بندے کسی ہوزاد نہیں کرتے جہنم تو آزاد کر دے چلے جائے اگرچہ رمضان ایسا ایسے موجود ہیں لیکن میدان اندر اللہ کی خصوصی رحمت برس دیئے جنہیں بندے اس دن بخشے جانے کسی نہیں بخشے جاتے اس واسطے اپنے لی جنہ نے رخصت کیا ہوا ہے انہوں واسطے زندہ نے جہی فوت ہو چکے نے انہا لی کھل کے اللہ کو رج رج کے دعوا کر سورج غروب ہو جائے سنت نبوی مطابق صاحب بغیر مغرب دی نماز بڑے میدان ارفات اور واپس مزدل کی طرف چل پائے جہاں اندر نام اللہ نے مشعر الحرام دسے ایک وادی ہے ایک ٹیلا ہے ایک چھوٹی جی پہاڑی ہے مشعر الحرام جسے جی مسجد بڑی خوبصورت تعمیر شدہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز عرفات اندر پڑے بغیر اٹھو واپس چلے کی مینار چلدے ہوئے رستے اندر مزلتا آ مشعر الحرام آ گیا رک گئے سواری تو اترے وزو کیتا اضاون ہوئی مغرب اور عشا دیا دونوں نمازاں قصر کر کے جمع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدل کے اندر پڑھی کوئی شخص اگر یہ سوچے کہ سورج غروب ہو چکا ہے مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا ہے اور اس نماز کا وقت نسبتاً دوسری نمازوں نے مختصر ہے تھوڑا ہے میں اپنی نماز ادا کر کے رخصت ہوں کہ اتو و ثواب کا مستحق نہیں بنے گا بلکہ وہ اللہ کے رسول کا نافرمان فرمان بردانیا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ عمل ہی نیکی بنے گا جیڑا اللہ کا حکم ہویا اور اللہ کے رسول کی سنت مطابق ادا ہویا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مشار الحرام دے قریب پہنچ کے مسدلتے اندر آ کے مغرب اور اشا دیا دونوں نمازاں مغرب دے تین فرض عشا نے دو فرض جماعت ادا فرمائے اور صحابہ نے آپ کے نال مل کے نماز جمع بھی کی کسر بھی کیت افسوس نل کہنا پہن کہ حج تم والوں کو اکثر ایسے لوگ دیکھے گئے جڑے نہ نماز جمع کر کے پڑھ دینے نہ کسر کر کے پڑھتے ہیں وہ اللہ کے رسول کی نا پرمنی کر رہے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور کا ازر اور سواب اللہ نے سوائے جنت سے ہوجے مبرور تک ہی بنے گا جس سنت مطابق ایک ایک رکن ادا ہوئے گا دونوں ہوماز پڑھیا پھر لیٹ گئے محمد ال رسول اللہ اور صحابہ نے بھی فرمایا کہ ذرا آرام کر لو کیونکہ اگلا دن جہاں آنا ہے دس دن حجا کا حاجی کا سب تو مصروف ترین دن ہو گیا دس دلحجہ بڑے کام کرنے اور او دے مصروف ترین ہون دی سب تو بڑی سارے سامنے مثال اور سب تو بڑا سبب اے ہے کہ اللہ نے حاجی نماز عید معاف کر دیتی حالانکہ عید دی نماز کی بڑی اہمیت ہے اگرچہ یہ بات سے غلط ہے لیکن اہمیت کا ایک پہلو یہ تو ملتا ہے ابھی مثال دینا کہ ان نے تو سوائے عید کبھی کدی کوئی نماز پڑھی نہیں یعنی اہمیت کا ایک پہلو نکلتا ہے اگرچہ یہ غلط ہے کیونکہ نماز سے ہر روز پن دفعہ اللہ بھیجتا ہے اور پنج نماز دن اور رات اندر فرض میں وہ قابل معافی نہیں جا سال بعد عید کی نماز پڑھ لینا اور باقی نمازیں کی پرواہ نہیں کرتا لیکن اہمیت ہے وہ این اہمیت والی نماز بھی اللہ نے حاجی میں معاف کر دیتی ہے میدان منا اندر کوئی شخص بھی نماز عید ادا نہیں کرتی چودہ سو سولہ سال ای جا رہا ہے اج تک اُتھے نماز عید الزا ادا نہیں ہوئی اللہ نے معافی دے دی رات گزارو مسدل کے اندر اور صبح مصروف ترین دن گزارنے واسطے کچھ آرام کر لو خود بھی آرام کروایا صحابا نے بھی آرام کیتا صبح ہوئی حدیث اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسدل کے اندر صبح کی نماز صبح صادق ہوں جی فوراً ادا کروایا یعنی نسبتاً پانچ دس منٹ نماز جلدی پڑھی لیکن صبح کا وقت تو ہو چکا تھی نہیں کہ قبل وقت پڑھ رہے فجر ہو چکی ہے صبح صادق ہو چکی ہے لیکن نماز اندر ذرا جلدی کی تھی اور پھر دعا فرمائی مشعر الحرام دے قریب اللہ نے فرمایا نا فض کر اللہ حرام اللہ کا ذکر کرو اللہ نو یاد کرو اللہ نو پکارو مشعر الحرام قریب اس مسجد کے قریب سارا میدان ہی اللہ نے بابرکت قرار دے دیتا ہے کیونکہ اگر کوئی تھوڑی جی جگہ مختص کر دیتی جاتی دی تو کچھ لوگ تو پہنچ جانے اور باقی سارے ہی محروم رہ جانے اللہ کے علم اندر کی اے بات کہ قیامت تک یہ تعداد بڑھتی چلی جاتی اس واسطے ہر میدان نا رکھے کوئی جگہ مخصوص نہیں کی اینک ٹکڑا ہے اتنے آ کے دعا کرو اتنے آ کے نماز پڑھو بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپات کے بارے اندر بھی کہ سارا میدان ہی وقوف واسطے اللہ نے جاری کر دیا جتنے بھی تو انو مل دی ہے وہ تھی جگہ ملتی ہے اتے ہی وقوف کرو نماز پڑھو اس طرح مسدلفے اندر سارا میدان مینہ اندر سارا منا دعا فرمائی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. کہ روشنی خوب ہو گئی لیکن سورج طلوع نہیں ہوا سورج طلوع ہو جانے چلے نے. نو تاریخ مینا چرافات کی طرف روانہ ہوئے نے تے سورج طلوع ہو جان تو بعد روانہ ہوئے نے. عرفات تو واپس چلے ہیں تو سورج غروب ہونے تو بعد چلے نے. لیکن مسطلفے چاپس مینا کی طرف چلے نا سورج نکلن تو پہلے چلے یہ پابندیاں دراصل کے حج ہیں وقت پہ پہنچنا مخصوص مقامات ایک روایت اندر یہ آ ہے کہ آپ نے زید اور معمر تے نو اجازت دے دیلفے تو مینار چلے جاندی رخصت رائے فرما دی کہ تسی رات ہی چلے جاؤ تاکہ رش تو پہلے پہلے کینکری مار سکو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے رخصت منگی ہوا ماوا کچھ بچے انہوں نے رات ہی رخصت دے دیتی کہ تھی ملتلفے تو رات ہی مینا اندر چلے جاؤ لیکن اللہ نے جنہوں طاقت اور ہندت دیتی تھی مرد خاص طور پہ وہ صبح ہی اتوں روانہ ہوئے ہیں حضور کے نا صلی اللہ علیہ وسلم روشنی پھیل گئی مینا کی طرف واپس چل پے ملتلفہ کی حد جاتے ختم ہوتی ہے اور مینا کی حد شروع ہوتی ہے وای ہے جہاں نام ہے وادیے محسر یہ وہ جگہ ہے جتنے اللہ نے ابرا سے وہ ہاتھیا نھوٹے چھوٹے, چھوٹے جانوروں کو تباہ کروایا ابابیل وادیے محسر ات کے دو کام کرنے ہوں دن. ایک تو حکم دوںکری چن لو وا محسر چوں ٹینکری چن لو ستر ستر ٹینکیاں ہر حاضی نے چنیاں نے سفید چنے دے دانے دے برابر یا اس تو زرا کب بڑی زیادہ چھوٹیاں بھی نہ ہو بڑیاں بھی نہ ہو درمیانی کینکریاں لینا اور اے او یاد تازہ کرائی ہے کہ آبادیلا نے تن تن کینکریاں اتو لی سن دو, دو اپنے پنجیاں پنجیا اندر ایک چھن اندر پکڑی ہوئی تھی اور اللہ دے دشمنوں تے اس ویلے انہوں نے فائرنگ بختبند <مَعْفُور> گاڑیاں ہاتھی سن ہاتھی ٹکرا مار کے بڑی بڑی مضبوط بلڈنگا نو گرا دیندے سن گلیا دے دروازے توڑ دیندے سن فوجا نو رونک دے سن لیکن اللہ جدو چاہ رہے اپنی جس مخلوق تو کم لے لے انہیں آبادی پیش دیتے کہ چلو ہاتھیاں کا مقابلہ ابھی کو کروایا اتو کی لینا دوسری تاقید یہ فرمائی کہ اتنے نہ رفتاری نل چلنا ہے نہ روکنا بس کی لے کے تیزی گزر جانا ہے اس وادی چیز حکمت یہ بیاں فرمائی کہ اللہ کا آزاد جس زمین کے ٹکڑے سے نازل ہو جانا ہے نیامت تک وہ اثر باقی رہتا ہے اس طرح حدیث اندر ایک ہو واقعہ آدھا آپ ایک دفعہ سفر اندر سن ایک مقام تے رات نو ٹھہرے رکے فرمایا تھوڑی دیر آرام کر لو سواریاں نو بھی آرام دلاؤ ان کا سامان بھی اتار دیو صبح کی نماز پڑھ کے پھر یہ تو روانہ ہوا گے چلانے سامان اتار دیتا گیا بستر بچھا دیتے گئے جو بھی اس دور اندر میسر تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ڈیوٹی دی لگا دیتی کہ بلال اسی ذرا آرام کر لگے ہاں سامان کی حفاظت بھی کرنی ہے قافلے دی نگرانی بھی کرنی ہے تو صبح کی آزان بھی وقت پہ دینی ہے تاکہ اسی سارے مل کے نماز پڑھ لیں لے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ بھی جڑے ساتھی سن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدی سے پڑھتے پڑھتے چکر لگا دے پھر دنے کے نیند نہ آ جائے کدی نماز پڑھنی شروع کر دیں دنے نفلی آخر وہ بھی اس سے ہی سفر اندر سن اونٹ سے ایک کجاوے نل سہارا لگا کے کہ مشرق دی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے کہ جدوں صبح ہو گئے کہ میں فورن اٹھاں گا اٹھ کے اظام دے دیا گا لیکن اللہ کی شان وہ بیٹھے بیٹھے ہی سو گئے فجر ہوئی سورج طلوع ہو گیا اتا کہ سورج دیاں کرنا محمد الرسول اللہ جی اللہ بلال بلال بلال گئے سو اتنا چلا, چلا گیا ابھی تے کسی کہانیاں سنتے نا کہ فلان بزرگ واسطے بےت اللہ چل کے آ گیا فلانج واپس چلا گیا, اے ہو گیا،, ہو گیا، ساری پکے کر لیے محمد اللہ کی خا کے پاون بھی نہیں پل سک آپ واسطے تو سورج نہ رکیا ہے نہ واپس گیا ہے نہ چہرے فرمایا جلدی کرو سامان سمیٹو اتو نکلو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایسی جگہ ہے جس سے کسی قوم سے عذاب نازل ہوا سی وہی شامت ساری نماز کبھی پہ گئی نماز لیٹ ہو گئی ساری زندگی اندر دو نماز بے وقت ہوئی نے رسول اللہ سے اور وہ او بھی گزرنا ایک تو یہ نیند نہ نیند سے کسی شخص کو کوئی قبضہ نہیں قدرت نہیں اللہ بھی شان ہے اللہ جدوں تک چاہتا کسی کو سلا دیں اصہ کاف نے کئی سو سال تک نہیں سلا ہی رکھا اللہ فرمان نے ابھی انہوں نے پہلو بھی بدل دے رہی ہیں ایک پاسا تھک گیا دوسرے پاسے کر دینا وہ تھک دے ادھر کر دینے ہیں کئی سو سال تک سلاحی فعال ماہ یرید ہے نا اللہ جو چاہ نیند کی وجہ صبح کی نماز دیر ہو گئی لیٹ ہو گئی سامان سوائی پھر جماعت کرائی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری نماز اثر جنگِ خندق اندر آپ کی لیٹ ہوئی مکے کے کاسرا اور مشرقہ نے ایسا مصروف کر دیتا کہ دماز اثر نہ پڑھ سکے اور نرب ہو گئی اس ویل آپ کی زبان الفاظ نکلے کا تباہ و برباد کرے ساری نماز لیٹ کرا دی نماز ایک جنگ دی وجہ جہاد دی وجہ اور دوسری نیند دی وجہ لیٹ ہوئی ساری زندگی اندر محمد ال رسول اللہ میں عرض کر رہا تھا وادیے محسر چکے انکریاں لینا نے اور فرمایا جلدی میں لے اتو گر جی ہوں مین آ گئی اندر کیونکہ اپنی اپنی جگہ ہر شخص کی مقرر ہے خیمے نصب ہیں ایک نظام دیتا حت اگر ممکن ہو سکے تو تھوڑا بہت جا سامان کول ہے وہ خیمے اندر رکھ لو اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر جنہوں موقع ملتا ہے وہ جا کے سب تو پہلے ست کنکری مار دے اگر کدھر رش ہے دیکھتا ہے کہ اجے بھیڑ زیادہ تے پھر وہ پہلے قربانی کر لو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کام کر کے اپنے خیمے اندر تشریف فرما ایک صحابی آئے انہوں نے آ کے ارض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کینکری مار کے آ گیا قربانی اجے نہیں کی تھی آپ نے فرمایا پتا ارج جا کے ہوں قربانی کرتے تھوڑی دیر گزری ایک ہوا بھی یاد ہے انہوں نے عرض کی جی میں قربانی کرایا اجے کینکریاں نہیں مار سکیا فرمایا ہوں جا کے کینکری مار لر عرض کوئی عرض میں ارض نہیں نا اللہ آسانی کا ارادہ رکھتا تنگ نہیں کرنا چاہتا یہ ترتیب اگے پیچھے ہو جاتی ہے تو کوئی نقصان نہیں کوئی مٹائک نہیں جے کام کا پہلے واقعہ مل گیا وہی کر کہ کینکری مارن دا موقع مل گیا کینکری مار لو قربانی کرن دا موقع مل گیا قربانی کر لو ہوں تو مزید سہولت مل گئی قربانی واسطے حکومت زیر نگرانی کچھ ایسیا کمپنیاں نے جڑیاں قربانی دے ٹکٹ فروخت کر ہیں اور وہ او باقاعدہ دس دینے نے کہ تاری قربانی گیارہ بجے ہو جائے گی بارہ بجے ہو جائے گی ایک بجے ہو جائے گی پلا وقت سے ہو جائے گی اور یہ اندر کوئی دھوکا کوئی فریب کوئی فراڈ نہیں سچ مچ اسی وقت ذبح ہو دیا یہ مسافروں کی سہولت واسطے انہوں نے ایسا انتظام کر دیتا ہے اگر کوئی شخص چاہے کہ میں خود جا کے قربانی کا جانور دیکھ کے خریداں بھی اجازت ہے کوئی ممانعت نہیں کوئی رکاوٹ نہیں لیکن یہ کم ذرا مشکل ہے دقت طلب ہے محنت طلب ہے یہ انہوں نے ہی پتا چل سکتا ہے جنہوں نے کیتا ہو بعض اوقات ایسا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جانور نبح تو پہلو میری اپنی قربانی ہو جائے گی پنجی تو تی لکھ آدمی دا مجمع ہو سارے نے ایک ایک جانور تے تباہ کرنا ہی نا. تے کئی اللہ کے بندے ایسے وہ دس دس قربانیاں کر رہے ہوں دے. و نے پیسے دیتے ہوئے کہ میری طرفوں بھی ایک قربانی ہوتے کر دیں میری طرفوں بھی ایک قربانی کر دیں اور یہ دے اندر کوئی حرج نہیں اپنی قربانی تو علاوہ خود مزید قربانیاں کرنا چاہتا ہے یا کسے نے کیا ہے پیسے دیتے ہوئے وہی طرفوں بھی کر سکتا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا کنیاں قربانیاں کی دیا اللہ علیہ وسلم. آپ نے ایک سو اونٹ خریدے قربانی کرنے واسطے اور ہر اونٹ اندر سات قربانیاں ہو سکی یعنی سات سو قربانیاں سارے اولاد ممبران سے بڑکا مارن جو کہ نہ کہ قربانی کی بڑی فضیلت ہے بڑا ادر ہے بڑا ثواب ہے تے خود قربانی کرنے والے بہت تھوڑے الا ماشاءاللہ امبر کی شان یہ ہے کہ سب تو پہلے عمل کر کے دکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. خریدے قربانی قربانی کرنے اندر درخواست کی دیتی ہے اللہ تکبل اللہ یہ قربانیاں جہاں میں اپنی جیب چریدیاں نے تو پھر آئف اندر کوئی اونٹ نہیں سمجھ ہوئے خریدے نے محمد الرسول اللہ اللہ یہ قربانیاں محمد کی طرف قبول فرما صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے بال بچے کی طرف قبول فرما اللہ میری ساری امت کی طرفوں قبول فروان جہے میری امت دے غریب آج قربانی نہیں کر سکے ان کی طرف و قبول فرما امت نو کسے مقام تک بلایا نہیں محمد ال رسول اللہ بلایا ہے تے اصل بلایا یاد کرنے طریقے خود ایجاد کر لینے جنہ سورتوں اندر محبت کا اظہار ہو سکتا تھی وہ سورتوں اُسی چڑھ دیتی الاشا آپ یاد کرن دے خود کراختہ طریقے اپنا لے جنہ تے گئے و ثواب دی امید بھی نہیں کیتی جا سکتی بلکہ اللہ کے ہاں ان سزا ملے گی خود ساختہ طریقے جڑے نے کدی عید ملاد النبی منانا شروع کر ددیوں دول گیا سن چلتی چلتی سارے کول پہنچ گیا تینوں گی اور وہ او دن کس طرح ملا منایا جل جی گدا گاڑی ہے اور گدہ گاڑی جل باڑی اونٹ گاڑی ریکارڈنگ ہو رہی ہے پیغمبر دا دن منایا جا رہا آپ دا اعلان اے ہے کہ اللہ نے مینو یہ سارے آلات توڑ واستے بھیجے امت نے کیا تسی توڑ دے جاؤ ابھی نمے نمے ہونا پیغمبر نے نہیں بلایا ایک بخر ذبح نہیں کرتے نا کوئی ہو سوی پھیرے جس امت نال سا تعلق ہے جس پیغمبر نال اللہ نے سارا رشتہ جوڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بتے مبارک نا تر سٹ اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دبا کیے بکرے اندر بھی ایک نکتہ پیدا کیتا ہے کہ اللہ نے مبارک سینتی اونٹ کیوں کرائے؟ عمر مبارک ترے سٹھ سال ہوئی ہے اللہ نے ہر سال اونٹ محمد اللہ ہر اونٹ اونٹ محمد حضرت علی نے ضبع اور پھر آنے اندر کہ فرمایا ہر اونٹ دا کوئی نہ کوئی حصہ گوشت کا لیا سو اونٹ ووشت تھوڑا تھوڑا لیا کے پکایا گیا آپ نے وہ تناول فرمایا اور شوربہ پیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جمرے مارے کینکڑیاں ماریا قربانیاں کی دیکھو ذرا ہمت اللہ نے کن عطا فرمائی ہوئی سی حدیث اندر آد ہے کہ یہ کم کر کے دونوں اچامت بنوائی احام کھولیا گسل کر کے پہ مکہ معظمہ پہنچ گئے اور توافع افاظہ کر کے واپس آ کے اندر زہر کی نماز پڑھی رسول اللہ زہر کی نماز واپس مینا اندر آ کے پڑی آج جان والے دوست اور بزرگ اس بات کی گواہی دیں گے کہ کوئی اشا نو مکے پہنچ رہا ہے کوئی شام پہنچ رہا ہے کوئی رات دے کسی اس سے اندر پہنچ گیا اور کئی لا علمی کی اس دن ہی نہیں آتے ہیں اب تھکاوٹ بڑی ہوئی چلو کل تواب کر لواں گے مرضی نہیں چل رہی طباف اسی دن ہی کرنا چاہیے ہاں کوئی بیمار ہو گیا اللہ نہ کرے کوئی مجبوری ایسی ہو گئی ہے جی وہ بس اندر نہیں تے اگلے دن تواب پہ فاضہ ہو سکتا ہے جان بوجھ کے رش تو ڈر گیا ہوا یا تھکاوٹ دی وجہ جان اپنے حج ن خراب کرنے والی بات ہے دس دن حجا بڑا مصروف دن ہے حج جمرے مار کے قربانی کر کے حجامت بنوا کے احرام کھول دیتا محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سادہ لباس پہن لیا عام لباس پہن لیا غسل کر کے خوشبو لگائی مکہ مکرمہ تشریف لے گئے بیس اللہ کا تباف کیا سفا بربادی سعی کی تھی اور او اس دن تواخ اللہ اللہ اس دور دے مطابق ادو بھی بڑا رش تھی ایک لکھ تے چالی ہزار دے قریب صحابہ آپ کے سلائی ہو سکتے اج تی تو تی لاکھ آدمی ہوں بیت اللہ کے ارد گرد ایک چکر جڑا ہے کمو بیش بعض اوقات جب برامدہ اندر اور اتے ہو ہوں دے ایک چکر ایک میل مسافت نو پہنچ جاتا ہے سات چکر سات میل سے یہ بن گیا اور پھر سفا مروا کے علاوہ ہے لیکن یہ کم سارے کرنے نہیں. ای حج ہے مناسب یہاں کا ہی نام ہے بہت اللہ اندر ایک لکھ نماز کا اجلاس سوال ملتا ایک نماز پڑھیا لیکن یہ کم کر کے طواف کر کے سفا مروا دی کر کے ہن اتر رکنا نہیں ان سواب اندر ہے واپس میں نہ آؤں ان اندر ہے بیت اللہ نماز پڑھتے رہی ان سواپ ہاں فرضی نماز کا وقت آ گیا ہے ہو گئی ہے یا دو چار منٹ رہے آزان ہو نماز پڑھ کے اٹھو چل پو ورنہ حکم ہے یہ کہ جداف کر لیا ہے صحیح کر اس سے وے اتو واپس میں نہ بھی طرف چل پو شروع اندر میں ارض کی تین طواف ہر حاجی واسطے ضروری نے ایک طواف تو وہ سی جا طوافے کدوم کہلاتا ہے کہ اتنے پہنچ گیا ہی جاف کیا جا رہا ہے وہ پہلا دوسرا طواف یہ ہے جی دو نام نے ایک نام توافے افاظا بھی ہے حفاظت کے ماہ آتے نے واپس لوٹنا اور تو واپسی ہو رہی ہے رات مزدلفے اندر مقام ہوا ہے اگلے دن مینا اندر پہنچے ہیں واپسی ہو رہی ہے یہ نام ہے طواف افاظا یا طواف زیارت اور تیسرا طواف جہا ضروری ہے وہ ادو کیتا جائے گا جدو ہر شخص اپنے اپنے پروگرام دے مطابق اپنے وطن واپس آئے گا وہ دا نام ہے دباف ودا کہ اتو آ گئے ہو واپسی تے سب تو آخری کم یہی ہوگی کہ بیت اللہ اللہ دے گھر وال محبت کا پھر اظہار کیتا جائے گا. اور صاحب دل لوگ رو رہے ہوں نے توافے وادا کردیا اور زبانہ تو اے الفاظ نکل رہے ہوں نے کہ اللہ جو سکون جو اطمینان جو آرام منت میسر سے وہ گھر جا کے نہیں ملنا رہا گھر بستر مل جائے گا کھانا تے وقت تے مل جائے گا مرضی کے مطابق مل جائے گا لیکن اللہ دا گھر تے نہیں نا مل سکتا اللہ جو کچھ ایک سے حاصل سی واپس نہیں, نہیں کرتا جا لیکن میرا مجبوریاں ایسیا آ گئی نے ہوں مجھے جانا پی رو رہا ہوں میں الفاظ کہہ اور سچ مچ بیت اللہ تو جدائی دا عجیب صدمہ بے. جس طرح چھوٹے دے کسی بچے نو وہ ماں چ کچ لیا جائے بالکل یہ کیفیت تاریخ رخصت ہو رہا ہے بہت اللہ کا حق ہے کہاف کیا جائے توافے ودا دس دل حجا نوکڑیاں مارنیاں نے ایک جمرے سے جڑا سب تو پہلا ہے اور یہ جمرات جتنے ماریا جی وہ نشانات ہیں وہ مقامات ہیں جتھے حضرت ابراہیم شیطان نے عمل تو روکن بھی کوشش کی تھی جس عمل کی یاد اندر قیامت تک میدان جانور ذبح کی جانے رہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لفتے جگر حضرت اسماعیل علیہ اسلام لے کے زب کرنے منایاں دے میدان اندر جا رہے سن کیونکہ اللہ نے حکم یہ جتا تھی خواب ہی یہ دواب ابراہیم اپنی سب تو پیاری چیز میری راہ اندر قربان کر دے مال دے دیتا سارا جانور جڑے سن وہ زبا کر دیتے جو جو چیز محبوب اور پیاری تھی قیمتی تھی سب کچھ اللہ کی راہ اندر دے لیکن خواب اجے بھی آ رہے آخر سمجھ گئے کہ اللہ سے کچھ ہوگ رہے ہیں بیٹے کی قربانی منگ رہے اور بیٹا بھی او جڑا بڑھا پہ اندر آتا کیتا ہے اس عمر بڑھاپے ادا کیا سارے اسباب منقطع ہو چکے نے فرشتیاں نے آ کے خوشخبری سنائی ہے حضرت ہاجرہ بھی کول موجود نے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ تڈے ہاں اللہ بیٹا پیدا کرے گا اولاد کرے گا اللہ ساری ماں قرآن دے الفاظ نے خواتین کی آدت ہونی نا کوئی تاجب اور حیرانگی والی بات سن تو پھر اس طرح کہ آنے تو آنا بالی شیخا یہ تسی کی گل پہ کرتے ہو اسمر اندر میرے ہاں اولاد ہوئے کہ خامد میرا جڑا وہ بھی بڑھا غائب ہو چکا ہے یہ کس طرح ہو سکتا ہے آنے کو آنا اجوزا بالی خاص اجیب یہ تے بالکل عجیب و غریب بات کسی کر رہے ہو یہ کس طرح ہو سکتا ہے من امر فرشتے کہنے لگے اللہ کے حکم پہ تعجب کر رہی ہو اللہ کا حکم ہے اللہ نے پیغام وہ بیٹا سمجھ گئے کہ اللہ سے بیٹے کی قربانی مانگ رہے اور بیٹا بھی اللہ نے ایسا سعادت مند دیتا سی چھوٹا جا بیٹا ہے پیارا بچہ ہے بلایا فرمایا انا فلم انی اصبا کا فنزر مذا کرا بیٹا اسماعیل میں خواب اندر دیکھنا پیا کہ میں تیری گردن سے چھری چلا رہی ہوں تینوں جمع کر رہا اللہ پیاز اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پیغمبر کا خواب وہی بھی ایک قسم ہے سارے خواب سے اونٹ پٹانگ بھی ہوں عجیب و غریب ہوں پیغمبر دا ہر خواب ایک حقیقت ہوں وہی بھی ایک قسم ہے انی انی ما میں خواب دیکھنا کہ میں تیری گردن چلا رہ چھوٹا جا بچہ ما جے تو ان شا اللہ من اسماعیل بولے ارے ابا جان اللہ نے اگر یہ حکم دیتا ہے کہ تسی دیر کیوں کر رہے ہو جلدی کرا اللہ کے حکم سے عمل کرو انشاءاللہ میں صبر کرانگا تھی دیکھو گے کہ میں کچو چڑھا نہیں یاد اللہ تعداد رکھیے اور قیامت تک رکھنی ہے میدانی مینا اندر لکھوں کی تعداد اندر جانور سبھا ایک حدیث اندر ہدیث ہے کہ اگر کوئی مسلمان کوئی مومن حلال مال مل جانور خرید کے نمود و نمائش تو بچتا ہوا اللہ دی رضا واسطے وہی گردن تے چری چلا ہے کہ اللہ کے ہاں انہوں نے اہل اور سوان مل جاتا ہے جنہیں ابراہیم نو اسماعیل دی گردن تے چوری چلا ملے دس دل حجا زمین تے جانور دا خون گراؤ تو بڑا ہو اور کوئی عمل اللہ نے رکھا ہی نہیں سب تو بڑا عمل یہ ہے امت دے سارے افراد امیر نہیں ہر دور اندر امیر بھی رہے گا کہ میرے کو پیسے نہیں سن میں اے کم کس طرح کردہ میں کس طرح حاصل کردہ کسی امی محرومی دا احساس نہیں ہوتا کسی غریب نو محرومی دا احساس نہیں ہوتا سب واستے مواقع پیدا کر دیتے ہیں. امیر نو تے فرمایا تو جانور اپنی حیثیت کے مطابق خرید اور دبا کر حکم دے دیتا کہ جس ویسے دلحجہ دا چند نکل تو اپنے ناخن نہیں تراشنے اپنے بال نہیں قطرنے عید دی نماز پڑھ کے تو اپنے ناخن اتار بال تراش جنہ میں انہوں اظہر دینا ہے جہاں جانور دبا کر رہا ہے تینوں دے دیاں گا اجامت کروا ہوں. کسی غریب نو محروم نہیں حجہ نو رہکری مار کے اس مقام تے جمرائے اقبا جن کیا گیا ہے وہکری مار کے تے قربانی کر کے حجامت بنوا کے مکہ مکرمہ پہنچ کے عام سادہ لباس اندر دبا اور سعی کر کے واپس مینا اندر پہنچن کا حکم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق مینار پہنچ کے پھر اللہ کا ذکر اس کام نہیں؟ انسانی حوائد ہیں ضروریات ہیں جننت بغیر چارہ نہیں کھانا پینا بولو برات یہاں تو علاوہ اور کوئی کام نہیں سوائے اللہ کے ذکر تھے اللہ کی یاد دے اتنی ایک بہت خوبصورت مسجد ہے مسجد الخیف دی تو فضیلت حاصل ہے جتنے بھی کسی جگہ مل گئی اور او مسجد جماعت نماز مل جائے ورنہ اپنے اپنے خیمے اندر اپنے جگہ تے چند مسافر چند مومن مسلمان مل کے اپنی جماعت کرا لگا جگہ جگہ تے جماعت ہو رہی ہوتی ہے. ایتی ہوں نماز کوئی جمع نہیں کرنی قطر کرتے رہے جمع نہیں کرنی یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات گزر گئی گیارہ دل حجا آ گئی گیارہ دل حجا سورج جس ویلے ڈل جائے دس ذہن جن جلدی ممکن ہو سکے کیکڑیاں مارنیاں سن لیکن گیارہ زل حجہ بارہ اگر تیرہ ہے تے سورج کے ڈل جان تو مارنیاں شروع نے اس پہلے کرنا ہے یہ نہ سمجھا جائے کہ چلو صبح کی نماز پڑھ لیجیے ٹھنڈے ٹھنڈے جلدی نل جا کے کنکری مار کے فارغ ہوئیے سورج ڈلن تو بعد شروع ہوتا ہے وقت کنکری تین جگہ سے کیونکہ شیطان نے تین مختلف مقامات پہ ابراہیم علیہ السلام اسلام روکنے کی کوشش کی تھی جتے پتھنا دے رف پتھر مینار جہ بنا دیتے گئے ہیں علامت دے طور پہ اتنے کینکری مارنیاں نے ایک ایک کینکری پکڑ کے تے انو چلانا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اس مینار نو لگے اور کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ہر کینکری نو چلانے ہوئے اللہ اکبر کہنا ہے ایک حدیث اندر آمد آن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان دور کھڑا دیکھ رہا ہوں اور افسوس نال اپنے سر مٹی پا رہا ہوں بھائی. کہ وہ میں کی کر بیٹھا یہ قیامت تک میری درگست بنتی رہے گی اور میری ذلت سے رسوائی ہوتی رہے گی وہ ذہنی کوپت پہنچ رہی ہوں وہ کنکری ان لگتی سے نہیں لیکن وہی کوپت ہو رہی ہوں مینٹل ٹارچر ہو رہا ہوں وہ میں اللہ اکبر کہیں ایک اک ایک کنکری چلانی تینوں جگہ تے تین مقامات تے ست ست ٹینکری مارنیاں نے سورج ٹلن تو بعد اور اگر جلدی نہ کیتی جائے اثر دی نماز تو بعد اس کام واستے نکلے بندہ تو بڑے سکون والیاں مار سا ہے رش ختم ہو گیا ہوتا ہے تھوڑی جی دپ جڑی ہے وہ کٹ گئی ہوتی ہے گرمی دی شدت جڑی جہی اندر کمی آ گئی ہوتی ہے اثر تو بعد بہت اچھا وقت ہے جس طرح سہولت ہولن تو بعد کنکڑیاں ماریاں ہی جان ظیف العمر خواتین یا بچے ہون اگر کہ ہونا طرفوں کو کوئی بڑا طاقتور نوجوان بھی کینکڑیاں مار سکتا ہے اس بات کی دی رخصت دیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دوسرے دی طرفوں بھی کنکڑیاں ماریاں ہی جا سکیں سارے ملک کا تو نظام ایسا ہے کہ اٹھارہ برس تو چھوٹی عمر والے کی درخواست نہیں دے سکتے ابھی بچیاں دی حج واسطے کئی ایسے ممالک نے جتوں بچے بھی نہ لائے ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وقت اندر بھی آپ جس ویلے حجت الوا واسطے تشریف لے لیا ادو بھی کئی عورتوں کل بچے سن اور حضرت رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاں تے مدینہ جس و چلے ولادت بلند کر کے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اللہ اے اللہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایس بچے کا بھی حج ہے فرض نہیں ہویا فرض حج ہے بالغ ہون تو بعد تے فرض نہیں ہویا لیکن تال لے آئیے بھی مناسب پورے کرا دے جو کچھ تو کرا گی وہ تینوں دے دے گا بچے ہوں نے بچوں دی طرفوں کینکریاں وجے مار سکتے ہیں عورتوں کی طرف مار سکتے ہیں زئی فلو اور بیماراں کی طرف مار سکتے ہیں کینکریاں مارن دی اجازت ہے دوسرے دی طرف پہلے اپنیاں مار لو پھر دوسرے دی طرفوں مار لو ایک کینکڑیاں مارنیاں نے گیارہ تاریخ اور اللہ کے ذکر کار اندر مصروف رہنا ہے منا اندر قیام ہے بارہ تاریخ کی رات آ گئی رات گزری نمازاں وقت پڑھو جماعت کرا لو دیا رہن، لیکن نماز پڑھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ کو لے سی ہے اگی بارہ تاریخ آ گئی پھر سورج ڈل جائے کہ اسی طرح ہی تین جگہ تے ست ست کی مارنی ہیں ایک ہی کینکری بارہ تاریخ نو مارنیاں اللہ نے قرآن مجید اندر رخصت دیتی فرمایا شخص <التحا> دو دن مزید منا اندر قیام کر کے مکے واپس جانا چاہتا ہے, ہے کوئی گناہ کی بات نہیں جا سکتا ہے جیڑا تیسرے دن بھی اتنے ٹھہرنا چاہتا ہے دس تو بعد گیارہ بارہ اور تیرہ اگر گیارہ اور بارہ دو دن کے عام کر کے پمنتا پلا اسما لئے کوئی گناہ نہیں چلا جائے ومن تھا اکثارا جڑا تیرہ تک ٹھہرنا چاہتا ہے پلا اسما لئے وہ بھی کوئی گناہ نہیں ایک شرط آئے کر دیتی ہے وہ کی ہے لمن جان والے دل اندر بھی ٹھہرن والے دل اندر بھی تکوا اور پرہیزگاری ہونی چاہیے ایک کم تقوی کے مبنی ہونا چاہیے کہ میں جانا بیت اللہ اندر جا کے باقی نمازاں پڑھنا بارہ تاریخیاں مار کے چلا جائے اجازت ہے جیڑا ٹھہر ہے وہ اس نیت نال لگا ٹھہر گئے کہ اللہ نے چونکہ تیرہ تاریخ بھی اج دیا تاریخ اندر شامل کیتی ہوئی ہے میں وہ بھی اتہر کے پھر گا اللہ نے فرمایا تو بھی و ثواب لے لیں گا تیرے سے بھی کوئی گنا نہیں لیکن اکثریت بارہ تاریخ نو ہی رخصت ہو جاتی مگر اثر کی نماز تو پہلے میدان میں نہ نہیں نکلنا چاہیے بارہ بھی جانا ہو اثر تو پہلے میدان میں نہ چی نکلنا کیں اثر تو پہلے مار بھی نہیں لیا ہون سے اثر کی نماز تو فارغ ہو کے پڑھ کے پھر میدان امین چو نکلنا ہے تو اس تو پہلے نہیں جان اے اختصار ناسک رسول مقبول صلی اللہ مناسا کم میرے کو طریقے سکھ لو حج دناسک اچھی طرح جان لو ہو سکتا ہے آئندہ اسی اتنے اکٹھے نہ ہو سکیے اور اللہ علم اندر یہی بات اس بعد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دنیا تو رخصت وقت قریب آ تھی دی زبان اپ ہو رہا سی آپ کی زبان نے اب دس کے ادو یہ الفاظ بار بار آ رہے بالرفیق اللہ اللہ دنیا نے دوستا کل رہ رہ کے دل بھر چکا ہے وہ اللہ اللہ او غم اور فکر کا دا تھی بار بار ساری ماں صدیقہ رضی اللہ تعالی انہوں پوچھ رہنے فرما رہے یا ایسا ایسا لوگاں نے نماز پڑھ لی ہے کہ نہیں پڑھ نماز بھی فکر ہے نماز پڑھ لی جواب مل جائے ہم کا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو انتظار اندر بیٹھے نے کہ آپ کشیف لے آؤ جماعت کراؤ تو نماز پڑھ فرمایا اچھا لیا تین دفعہ ایسا ہی بالناس. اپنے ابا ابو بکر پیغام بھیج دے کہ وہ لوگوں کو جماعت کرا دے لوگوں یہ فکر تھی آخری محمد اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. کہ امت نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں صحابہ نے نماز پڑھی ہے کہ اللہ کا نور بھی اے فکر عطا کر دے کہ ابھی جنی دیر زندہ رہیے دے وقت پوچھتے فریے دیکھتے فریے کہ وقت ہوا ہے کہ نہیں آزان ہوئی ہے کہ نہیں تو جدو دنیا تو جا رہے ہوئیے یہی فکر ہوئے کہ میری کوئی نماز پہ نہیں رہ گئی میں بے جماعت نماز تو نہیں پڑی کوئی اگر اس تصور اس فکر نل دنیا تو رخصت ہو گئے قبر اندر کوئی بھی وقت ہوگئے دفن ہوفن کیا جائے مسلمان جس ویسے فرشتے پہنچ دینے کچھ مخصوص سوالات کرنے اٹھا کے بٹھا دی آدھی روح جی روح اللہ دے حکم نال کدی گئی ہوں وہ دوبارہ داخل کی جاتی ہے وہ کہیں تیرے کولو کچھ پوچھنا ہے اے کہہ رہا ہوں ذرا ٹہر جاؤ ای دیکھو مسلط لہو شمس سورج وہ دکھایا جانا ہے اشارہ کر کے کہہد ہے کہ دیکھو سورج غروب ہونے کے قریب ہو چکا ہے تو اپنا رنگ بدل گیا ہے درد ہو گئی ہے میری نمازیں اثر رہ جائے گی میں پہلے نماز پڑھ لوں پھر جو مرضی پوچھ لے جی رات دفن ہوے صبح ہوپہر ہو, دوپیر ہو شام ہوسلمان سورج دکھایا جانا ہے جس طرح غروب ہون کے قریب پہنچ جائے کیونکہ وہ فکر یہ لے کے دنیا تو گیا ہے نا کہ میری نماز نہ کوئی رہ جائے میں بے نماز بن کے اپنے رب کے سامنے نہ پیش ہو جاؤں جس پہلے وہ نماز اندر تے فرشتے مسکرا دیں اور اے اللہ بندے ترا تے جہان بدل چکا ہے تو ذرا دیکھتے اے تری زندگی تو نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے اپنے سامنے پیچھے دائیں بائیں اگے دیکھ دے سمجھ آدھا کہ واقعی میں تو کسی اور ہی جگہ پہ پہنچ گیا تو پھر کس مینانا اچھا تسی پھر پوچھو جو کچھ میرے کو اللہ سانو بھی ایسی زندگی عطا کر ایسی ہی موت عطا کر کہ ایسی دنیا تو رخصت ہوئی ہے ہوئیے یہی فکر سارے نال ہو نماز پہ نہیں کوئی رہ گئی میرا رب ناراض نہیں ہو گیا میں بے وقت نہیں کر دیتی کوئی نماز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فکر لے کے گئے کہ نماز پڑھی نہیں کہ نہیں نماز پڑھی نہیں کہ مناسکی حج سارے دے سارے مکہ مکرمہ منا مزدلفا اور عرفات نل متعلق ہیں حج اتنی ادا ہو گیا لیکن وہ کہڑا مسلمان ہے جہاں جائے اس سفر تے مکیوں ہو کے واپس آ جائے مدینے نہ جائے ممکن اللہ نے مدینے کی فضیلت مدینے جان والوں کا اجر و ثواب وہ کچھ ہو رکھیا ہے انشاءاللہ بشر صحت و زندگی وہ عرض ارض جائے گی اللہ سان سارا زندگی اندر کم از کم ایک دفعہ سنت کے مطابق اٹھے جان بھی توحفیقہ فرما ہے اور مناسب ادا کرتا فرما ہے